السلام علیکم و اللہ یہ جو مناظر کی کسٹیں آپ سماعت فرما رہے ہیں سننے والے ہیں زرعی ان کی اثرات فرما لیں اصل یہ مناظرہ کیسے شروع ہوا کب شروع ہوا اور کب تک اس کی تعلیموں کا سلسلہ جاری رہا اور پھر یہ مناظرہ کس نوبت پر آ کر پہنچا دس جنوری انیس کو حضرت مولانا علامہ سید انیت اللہ شاہ صاحب بخاری نے مدرسہ محمدی یا آمدی مڈیالہ دیگا میں جمعہ پڑھایا نماز جمعہ کے بعد مولانا شکور صاحب مڈیالہ کے اور محمد ایوب جو شاگرد ہیں مولوی محمد نواز بلوچ کے درمیان مسلح حیات النبی پر محمد رمضان ساکی صاحب کی دکان پر گفتگو اور باس و ہوا اسی باس کے دوران ان دونوں نے دعویٰ اور جواب دعویٰ لکھا جس کے فریق کے علماء کوئی صاحب نے دست کو کہا کہ تم ہو یوکر نہیں رکھتے اس لیے اپنے استاد یا اپنے کسی بڑے بزرگ مولانا سر فراز صاحب سے اس پر دست کرا دو تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں چراج محمد کے استاد مولو محمد نواز صاحب بھروج کا۔ پہلا رُکّہ لکھا جس پر 3 جنوری 1986 کی تاریخ درج ہے۔ لیکن یہ رُکّہ میں 13 جنوری 1986 کی تاریخ درج ہے لیکن یہ رُکّہ میں 7 فروری 1986 بروز جمعہ کو نماز جمعہ کے وقت مولوی نواز صاحب ہی کے ایک شاگرد محمد رض ادریس بن عبدالروف کے ہاتھ موصول ہوا۔ جس میں انہوں نے ایک بیانے سے کام لیتے ہوئے لکھا کہ تم نے حیات الانبیاء سماع کے قائلین کو چیلنج کیا ہے جس کے بعد مناظرہ منظور جس کو بندہ منظور کرتا ہے۔ حالانکہ دعویٰ ان کا شاگرد لکھ کر دے گیا تھا اور اپنے استاد سے لکھوا کر دینے کو کہہ گیا تھا لیکن نواز صاحب اپنے چیلنج تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوئے زیادہ انہیں سات دو چھاسی کو ہی جواب لکھ کر روانہ کر دیا گیا اب ایو والے دعوی کے الفاظ لکھ کر دیں یعنی مولانا جو مڑیالہ تیگا کے تھے مولانا شکور صاحب نے کہا کہ بھئی آپ یہ جو ہے نا دعویٰ جو آپ کا شریع لکھر دے گیا ہے وہ الفاظ لکھر دے کسی پر منادرہ ہوگا فریج مخالف کا دوسرا رکاہ میں 14 فروی کو ملا جس میں انہوں نے پھر ہم سے وہی مطالبہ کیا اور حیثیت واضح کرنے کو کہا جس کا جواب 14 فروی کو ہی ہم نے لکھ دیا سامین یہ رکاہ وازی کا سلسلہ مولین عواز صاحب کے ساتھ 13 جنوری انہی سے کو شروع کیا جس سے انہوں نے اکی چھے اچھاسی تک جاری رکھا ان کے ہر خط کا جواب فوری طور پر مت دیا جاتا رہا جو بھی فروخت کا جواب دے دی دیا جاتا اسی دوران انہوں نے کافی غلیر زبان بھی استعمال کی جس کی شہادت ان کی وہ تاریخ دے رہی ہے جو ہمارے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہے جنہیں ہر آدمی پڑھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے ایسا انہوں نے اس لیے کیا تاکہ مد مقابل فریق دہش میں آ جائے اور مناظر سے جان چھوڑائے لیکن ہم نے صبر تحمل سے کام لیتے ہوئے ان کی, لچر، قسم کی گفتگو کو برداشت کیا تاکہ مرادرہ ہو سکے اور یہ لوگ جو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے محض چیلنج بازی کی حد تک ہی جو چیلنج کرتے پھرتے ہیں تو ان کا شوق مڈیالہ کے میدان کے اندر پورا کر دیا جائے ہماری طرف سے کافی سار کے بعد انہوں نے پچیس مارچ انیس سو چھیاسی کے رکا کے ذریعے وہ تعریف مانگی جو مولین جو شکور صاحب اور محمد کے درمیان طے ہوئی تھی جو ہم نے ایک سالس کے پاس دی ہم نے اس کی فوٹو کاپی کروا کر انہیں بھی کی کافی اپنے, تاریر, اپنے, کر اپنے دستخط کر کے پندرہ مئی انیس سو چھیاسی کو ہمارے طرف بھیجا اور ہم سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ تم بھی اپنے کسی بڑے سے اپنے بڑے سے اپنا جواب دعوی لکھوا کر اور دستخط کروا کر روانہ کر دو چنانچہ ہماری طرف سے فلفور مولا صاحب، والوں نے، مولانا شکور صاحب مڑیالہ مولا عبد الشکور صاحب نے اپنے بزرگوں میں سے مولانا محمد فاروق صاحب کا نام لکھا اور انہی سے یہ دعوی لکھوا کر دست کرا کر بھیج دیا چنانچی ای کو مول نواز صاحب ایک مختصر شرائط نامہ ہماری طرف بھیجا جس میں انہوں نے دلائل کی ترتیب یوں لکھی کہ قرآن پاک احاجی سے سیاح اجماع امت اقوال فقائے اکرام اور ابارات علمایت مناظر مناظرین سمیت فریقین کے دس دس آدمی ہوں گے مناظرہ بند کمرے میں ہوگا مناظرہ گجرا شہر میں یا مڈیالہ دیگا میں ہوگا اس کے لیے مقامی نمبردار کونسل کی طرف سے ذمہ داری قبول کرنا ضروری ہوگی سامعین الفاظ کی توجہ فرمائے لگائے کہ ان کی اقل کا کے مناظرہ بند کمرے میں ہوگا. دار و کے ذمہ داری بھی حالانکہ یہ ذمہ داریاں ایسے مناظروں کے لیے ہوا کرتی ہیں جو کھلے عام ہوں لیکن ان لوگوں کو تو باوا آدم ہی نہ بہرحال ہم ان کو جواب لکھا کہ آپ کی شرطیں ہمیں منظور ہیں لیکن اس وضاحت کے ساتھ ایک قرآن کے مقابلہ میں قرآن یعنی ایک فریق قرآن سے استدار کرے تو جواب اندر دوسرا فری قرآن ہی سے اس کا جواب دینے والا بنے یعنی یہ نہیں کہ ایک قرآن پیش کرتا جائے اور دوسرے عبارتیں پیش کرتا جائے قرآن کی تو قرآن کی دلیل سے تو دی جا سکتے. دیگر سے اور اطالف و خواہ اکرام متقدمین کی قبول ہوں گے نیز اکابری ربا دیوبند کے, کے طور پر ہیں بلکہ تائیدن پیش کی جا سکیں گے لیکن ان حضرات نے ہمارا ہماری یہ بات نہ ماننی, ماننے سے انکار کر دیا اس کی منازر سے فرار کی کوشش شروع کر دی انہوں نے منازع کے لیے چھبیس چھ چھیاسی کی تاریخ لے کر بھیجی ہم نے بعض مجبوریوں کی وجہ سے کہا کہ چھبیس سے پہلے سولہ کو فراز رے تو حضرت نے جواب دیا کہ منازع چھبیس کو کرنا ہے اس سے پہلے نہیں کیونکہ میں کچھ مصروف ہوں چنانچہ ہم نے ان کی یہ بات بھی قبول کر لی تاکہ یہ بھاگ تاکہ یہ مناظر کسی طریقہ پہ ہو جائے ہم نے لکھا کہ ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے بس آپ مناظرہ کے لیے لائیں لیکن نواز صاحب اس رکا بازی کے طول دے کر مزید جاری رکھنا چاہتے تھے تاکہ یومی صاحب قریب نہ آئے ہم نے ان کی اس قسم کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اب مزید وقت ضائع کرنے کی بدایے سیدھا ان کے بجائے گھر جا کر براہ رات ان سے گفتگو کی جائے چنانچہ ہم نے اس مقصد کے لیے چودہ سی چھیاسی کو مولان نواز صاحب کی مسجد میں پہنچنے پہنچے اور میرے ساتھ جو مورانا محمد فاروق جامع گا دیگر کو حالت تلاش میں نکلے اور مدرسہ میں پہنچے مدرسہ گھنٹہ گھر میں کے صاحبزاد مولا عبد القدوس اور چند دوسرے احباب کو لے کر وہ مولی نواز صاحب اپنی مسجد کے اندر واپس پہنچ گئے چنانچہ بات چلتی رہی تیعہ ہوا کہ مولی بن شکور صاحب آپ مڈیالہ دے گا مناظر کے منتظم ہو اور مناظرہ مدرسہ دارت وعید و سننہ مڈیالہ دے گا کہ بالائی منزل پر ہوگا رات کو رس بجے مناظرہ شروع ہوگا اور جو 3 بجے تک جاری رہے گا سوا دو دو گھنٹے سوا دو گھنٹے مسئلہ حیات النبی اور درمیان میں نے سب گھنٹہ وقفہ ہوگا جمی یہ سارے کام جمیت تو ہی دو سنت مڈیالہ تیگا کرنے والی بنے گی منازع کرنے کے لیے حضرت یعنی جمیت اشار نوجوانانے تو ہی دو سنت کی طرف سے حضرت مولانا علامہ محمد یونس نوانی آ فٹک آج کل جو خطیب ہیں مدرس ہیں میاوالی میں اور نئے مناظر حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب راشد سانگ لائے نہ ہوں گے مولانا محمد یونس نومانی کی یاد رکھ لیں اور مولانا محمد عبداللہ صاحب راشد یہ دونوں ہی بزرگ عالم حضرت مولانا علامہ قاضی اسمت اللہ صاحب قلعہ کل والے کے خصوصی شاگرد ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی مناظرہ مناظر کرے گا یعنی مولانا نعمانی صاحب پہنچے تو وہ مناظر ہوں گے اور اگر مولانا عبداللہ صاحب پہنچے وہ مناظر ہوں گے جبکہ فریق اسانی کی طرف سے فریق مخالف کی طرف سے یعنی مولانا نواز صاحب جو تاریخ لکھ رہے تھے مولانا صرف راہ صاحب کی پارٹی کی طرف سے مولانا حبیب اللہ دیر خان اور مناظر نواز صاحب آف جھنگ یعنی گوجرا والا آج کل جو کام کر رہے ہیں پیش کیے گئے یہ ساری تاریخ مولانا عبد القطوص صاحب کارن نے لکھی اپنے ہاتھ سے مولانا عبد القطوس کارن یہ مولانا سرراج صاحب کے صاحبزادے ہیں اور فریق کے نمائندوں کی دستخط کے لیے سالس کے مسئلے پر فریقین متفق نہ ہو سکے یعنی مناظر بھی مقرر ہو گئے معاون بھی مقرر ہو گئے یعنی کہ یہ جو مناظر ہوں گے ان میں سے ایک معاون بن جائے گا ایک مناظر ہوگا اور لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آخر مناظرے کا سالش کون ہوگا فیصلہ کرنے والا جمید شاط سنہ کی طرف سے چار آدمیوں کا نام پیش کیا گیا سب سے پہلے حضرت مولا کہنے لگے بھی وہ اشاط توحید کے ہیں جماعت اثر انداز ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں منظور نہیں پھر ڈاکٹر اشار احمد چلو کہا جائے نہ اشاعت توحید کا ہے نہ آپ کا ہے وہ ہو جائے وہ بھی نا قابل قبول نہیں پھر مولانا معمود الحسن بالا کوٹی جو کہ مبلغین گجرا ان کے مدرسوں میں پڑھاتے رہے تقریروں میں ساتھ چلتے رہے ہم نے کہا بھی وہ تو آپ کے ہیں مول نواز صف لگے نہیں بھائی وہ مشرق میں ہمارے ہیں باہر تمہارے ہیں وہ بھی ہمارے نہیں میں نے کہا چلو مولانا فضل صاحب مولانا, کے کے مولانا خالق صاحب وہ تمہارے ہیں آپ کے پاس مولوی کو نہیں آج جس کا بھی نام لیتے ہیں وہی کہتے ہیں یہ آپ کے ہیں خیر بات جو ہے ختم نہ ہوئی سالس پر اتفاق نہ ہوا آئندہ میٹنگ مشترکہ طور پر بروز سوموار سوموار کے دن سولہ چھ چھیاسی کو صبح آٹھ بجے مدرسہ نسر گجرا والا مولانا قدوس کارن صاحب کے مکان پر رکھی گئی یہ مولانا قدوس صاحب نے اپنے ہاتھ سے یہ, میٹنگ اور یہ ساری بات لکھی چنا کے مقررہ وقت پر ٹھیک آٹھ بجے ہم جائے میٹنگ پر پہنچ گئے میں خود یعنی نس اللہ خان راشد اور میرے براد متکلم حضط مولانا محمد فاروق صاحب جہاں اور آدمی کے پہنچ نواز کا آٹھ بجے سے لے کر ایک دوست کے ہمارا تشریف لائے اور کچھ ہیلے بہانے کرنے لگے کہ ہم نے کہا جناب اگر مجبوری تھی تو پیشگی اطلاع دیتے۔ اب بر وقت یعنی پہلے اطلاع دو دی نہیں ہے بر وقت میں مولی نواز صاحب کا آنا اور آپ کا مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرنا در اصل مناظرے سے بھاگنے کی کوشش ہے اس بات کو مولوی عبد القدو صاحب نے بھی محسوس کیا آخر میں ہم نے مولوی عبد القدو صاحب سے کہا بھی آپ ہمیں تحریر دے دیں کہ مقررہ وقت پر جمید اشاع سے بھاگنے کی کوشش ہے اس بات کو مولیاب صاحب نے بھی محسوس کیا آخر میں ہم نے مولی عبد القدور صاحب سے کہا بھی آپ ہمیں تحریر دے دے وقت پر جمید شاہد وسلمت کی طرف سے اور جمید و وسنت کی طرف سے آنے والے حضرات آئے لیکن مولین نواز صاحب نہیں آئے کارن صاحب نے وعدہ کیا کہ میں آج شام کو تحریر دے دوں گا اور ورنہ میں آج شام کو یہ نور مول نور سینارف نصر اللہ خان راشد کو ان کے گھر خیالی میں مولا فاروق کو خیالی دروازہ میں، مولا عبد الغنی حکانی کو فضل روڑ پہ اور مولا عبد الشکور مڈیالہ تیرا میں ہم اطلاع دیں گے اور اگر اطلاع نہ دی تو میں تعریف دے دوں گا لیکن حضرت نے اپنی جماعتی روایات کی عین پیروی کرتے ہوئے وعدہ خلافی کی اور ہمیں آج تک تعریف نہیں دی حالانکہ ہم یہ تعریف لینے کے لیے گکھڑ بھی گئے یعنی مولا سرراج صاحب کے گھر گئے ہمیں پتا چلا کہ مولا کارن صاحب گھر گئے ہوئے ہم وہاں پر بھی گئے اس گرمی کی شدت کے اندر اور مدرسہ نسلوں میں بھی دوبارہ ان کے پاس گئے مدرسہ نسلون کی دوسری ملاقات میں کارن صاحب نے پھر وعدہ کیا کہ میں ضرور تعریف دوں گا لیکن تا حال انہوں نے ہمیں تعریف نہیں دی اور نہ آئندہ ہی توقع ہے اس لیے ہم خاموشی سے مناظرہ کے مقررہ دن کا انتظار کرنے لگے یہ اور بھی قابل ذکر ہے کہ مدرسہ نستلوں میں ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں مناظرہ بدلنے دیے جائیں مناظرہ بدلنے دیے جائیں ہم نے کہا بھی طے شدہ باتوں میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی منازع ایک دن قبل فری کے مخالف نے اپنے ایک ساتھی کو ہمارے پاس بھیجا جس نے آتے ہی تبدیلی شروع کر دی کہ منازعہ نہیں ہونا چاہیے لڑائی ہو جائے گی جھگڑا ہو جائے گا جگڑا ہو, جائے گا، سنو ہو جانے چاہیے اسی دوران موری نواز صاحب اور کارن صاحب نے یہ افواہیں بھی اڑانی شروع کر دی کہ ہمارے پاس پولیس آ رہی ہے اب ذرا توجہ کر ذرا بات کہ مناظرہ کے متعلق پوچھتی ہے کہ ہم نے کہا بھی کون سی پولیس چلو پولیس جمی توہیل والے جو ہے پولیس سے ڈر جائیں گے مرازرہ ختم ہو جائے گا پولیس کا سن کر مرازرہ ختم کر دیں گے لیکن ہم نے ان کی یہ بات ہی نہ چلنے کی ہم نے کہا مناظرا مڈیالہ میں ہو رہا ہے جس کا تھانہ بانڈ اگر پولیس نے آنا تھا تو متعلقہ آنے آنے اور پھر مناظرہ والی جگہ پر اور مناظرہ کے انتظامیہ کے پاس آنے چاہیے تھی. کے کیوں آ رہی ہے لے ساری ذمہ داری ہم پر ڈال دی اور اگر مناظرہ کرنا ہے تو پولیس کی ذمہ داری بھی قبول کرو ہم نے ان کی یہ شدید تنظیم کر لی اور پولیس والی گپ کو جھوٹا ہونے کا سامنے آپ اس سے اندازہ کر لیں جس دن مناظرہ ہو رہا ہے اس دن مڈیالہ چوک میں پولیس موجود تھی کیونکہ ایک دو روز قبل وہاں قتل ہوا تھا پولیس چوبیس گھنٹے وہاں پہ رہتی جس کی وجہ سے پولیس چوبیس گھنٹے وہاں موجود تھی لیکن جے مناظرہ کی طرف پولیس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا پر امن ماحول میں مناظرہ ہوا سوال پیدا ہوتا ہے اگر مناظرہ سے پہلے پولیس مناظرہ بند کرانے کے لیے نواز صاحب, صاحب کے پاس چکر لگا رہی تھی تو این مناظرہ والے دن پاس موجود ہوتے ہوئے پولیس کیوں نہ اس سے سوال اس سے پولیس کے چکر لگانے والی بھی کلی کھل جاتی ہے اور سمیدار شخص یہ جان سکتا ہے کہ یہ دمکی ہمارے مناظرہ سے جان چھڑانے کے لیے تھی اور تاریخ نواز صاحب کے فوٹو سڈیٹ کر کے روانہ کر دی لیکن نواز صاحب نے لینے سے انکار کر دی کہ میں تو اصل تاریخ لوں گا نقل فوٹوسڈیٹ نہیں لوں گا حالانکہ اصل مناظرہ مناظرہ کی انتظامیہ کے پاس موجود تھی جو اصولر بھی نہیں کے پاس ہونی چاہیے چونکہ وقت کم رہ گیا تھا اس لیے ہم نے اپنی میں مصروف ہو گئے اور مناظرہ مولانا محمد عبداللہ صاحب راشد مولانا محمد یونس صاحب نومانی زہر کے وقت جائے مناظرہ پر پہنچ گئے لیکن دوسرے فریق شام تک نہ آیا حالانکہ تیہ ہوا تھا کہ شام کا کھانا مناظرہ کے انتظامیہ کے یعنی شام کا جو کھانا ہے یہ مناظرہ کی جگہ پر ہوگا یعنی مدرسہ دارو تیز و میں اور اس کا سارا انتظام مولانا بشکور صاحب کریں گے لیکن کھانا حضرات کی پوری ہی رات صبح تک وہ دیتا رہا انتظار کرتا رہا کوئی کھانے پہ نہیں آیا اور بجائے سے کہ اثر کے وقت کہا تھا پہنچ جائیں گے بجائے مدرسہ کے آنے کے محلہ کے اندر ایک جگہ پہ جمع ہو گئے مڈیالہ دیگا میں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ نمبردار اور کونسل کی تاریخ کا مطالبہ شروع کیا وہ اصل ہمیں دو نقل نہیں ہم نے لینی ہے ان کی طرف سے مول سعید قادری صاحب جو مصنف ہیں آج کل جو کتابیں بریلویوں کے خلاف لکھی جا رضا خان مذہب اور دیگر کتابیں لکھی جاتی ہیں یہ مول سعید قادری صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ نصر اللہ صاحب آپ ایسا کریں وہ اصل تعریف دے دیں پھر وہ آئیں گے ورنہ نہیں تو میں نے کہا مولی سعید صاحب آپ آخر عالم دین ہیں مصنف ہیں یہ دیکھیں یہ اصل ہے اور یہ نقل ہے اگر اصل اور نقل میں کوئی فرق ہے تو آپ بتائیں جی کوئی نہیں میں بھی اصل پر وہی الفاظ جی ٹھیک ہے نقل پر وہی الفاظ جی ٹھیک ہے میں کہ آپ عالم ہیں آپ دونوں پر دست کر دیں کہ اصل مطابق نقل نقل مطابق اصل ہے تو نقل لے جائے اصل اس انتظامیہ کے پاس ہوگی جو نوجوان یہاں پر انتظام کرنے والے ہیں تاکہ اگر کوئی آ کر پوچھے تو یہ نوجوان انہیں وہ تاریخ دکھا سکیں لیکن مولانا نے کہا نہیں جی میں نمائندہ کی بات جو نمائندہ ان کا صحیح آیا تھا اس کی بات نہ مولانا شہید صاحب نہیں مانی بعض ہم نے کئی آدمیوں کو بھیجا جو ابھی جا کر انہیں لے کر آؤ دس بجے کا وقت ہے لیکن آپ بارہ بج رہے ہیں رات کے وقت دس بجے مناظر شروع ہونے کا تھا رات کے بارہ بج رہے ہیں یہ باتوں باتوں میں ہم نے آدمیوں کو بھیجا کہ میدان مہناظرہ میں آئیں اور ہمارے ساتھ مناظرہ کریں ساڑھے نو بجے سے کتابیں لگا کر ہمارے مناظر بیٹھے انتظار کے اندر ہیں لیکن یقین جا ہے کہ ان حضرات نے صاف انکار کر دیا یہ تو بھلا اللہ بھلا کرے اللہ زندگی دراز کرے مدرسہ دارت ط و سنہ کے ان کی جناب حاجی محمد حریف صاحب وہ آئے انہیں نواز صاحب کو بھی اور عبدالحق صاحب بھی لے کر مدرسہ کے اندر پہنچ گیا مولانا صاحب, صاحب کے سرزادے کو باتیں باتوں باتوں بات بات میں بات شروع ہو گئی ہم نے کہا بھی آتے کیوں نہیں ہو جی اصل ہمیں دو تب ہم آئیں گے وگرنا ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہے مولانا عبدالحمید صاحب نے کہا بھی اصل نہیں ملے گی نقل فوٹو اسٹیٹ ہم آپ کو دیں گے اصل دکھا دیں گے اصل ان کے پاس ہوگی جو انتظام کرنے والے کے ساتھ ایک اور مطالبہ بھی شروع کر دیا کہ جتنے آدمی تمہارے ہیں اتنے ہی ہمارے بھی ہوں گے انتظامیہ کے نوجوانوں میں آ چکی ہے جسے آپ قارن سے لکھوا چکے ہیں، فریق کے نمائندہ حضرات کے دستخط موجود ہیں مناظرہ کی منتظم مولو عبد الشکور صاحب ہوں گے اب مول عبد الشکور صاحب کے انتظام میں آپ اپنے افراد کیوں گر رہے ہیں تو لال پیلے ہو گے اور کہنے لگے اس کے بغیر مناظرہ نہیں ہوگا کیونکہ مناظرے کا وقت دس بجے کا تھا اور اب سوا کے بعد. اب ایک بج رہا ہے آپ لوگ باہر گلی میں تشریف لیکن مقام مناظرہ پر آنے کی ہمت نہیں کہنے لگے یہ بات مان لو تو ہم مناظرہ کریں گے سامعین ہم نے ان کی یہ شرط بھی تسلیم کر لی اور انتظامیہ میں ان کے دس آدمی شریک کر لیے اس کے بعد ہم نے کہا اب مناظرہ لگے نمبردار اور کونسل کی تعریف بھی دے ہم نے کہا اب وہ تاریخ غلطم ہو چکی ہے کیونکہ اب نئی انتظامیہ بن چکی ہے ذمہ داری مشترکہ طور پر اٹھائی جا رہی ہے نمبر کونسل کی اب کیا ضرورت ہے دستخطوں کی تو آپ کو نہیں بلکہ اس انتظامیہ کو ہے اس لیے آپ نقل لینے اصل تاریخ اس انتظامیہ کے پاس رہنے تھے جو نئی انتظامیہ بنی ہے جس میں آپ کے بھی دس نمائندے شامل ہیں لیکن نواز صاحب نے کہا میں اس تاریخ کے بغیر مناظرہ نہیں کروں گا چنا یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے کمرے سے باہر مدرسہ سے باہر جا رہے تھے تو میں نے پھر آواز دی یعنی نصر اللہ خان راشد نے پیچھے سے پھر آواز دی کہ بھائی نواز صاحب اندر آئے واپس آئے ہم نے سوچا آخر یہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہم بھی آئے ہوئے ہیں کسی طرح مناظرہ ہو جانا چاہیے یہ روزانہ کی جو ہے نا بھیڑ یہ ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ کئی عرصہ سے گزرا والا کی فضا بہت گھریل ہو چکی تھی ہم نے کہا یہ کسی طریقہ پہ صاف ہو جائے مرادہ ضرور ہونا چاہیے خیر وہ آئے چنانچہ انتظامیہ کو ہم نے رضامند کر کے پھر دوبارہ آدمی ان کی طرف بھیجا وہ لے کر انہیں واپس آیا آتے انہوں نے کہا وہ اصل تاریخ دو